بسم اللہ الرحمن الرحیم شمس العارفین تصنیف حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ باب سوم حصہ دوم یہ اضادۃم الفر و فہو و اللہ مہتو قبلا موتو کے مراتب ہیں جنہیں مرشد جامع تصور اس میں اللہ ذات اور کلمہ طیبات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 تو اس میں اللہ ذات کے ہر ایک حرف سے نور افتاب کی طرح روشن نور کا شعلہ ابھرتا ہے جو اطراف دل کو منور کر دیتا ہے اور قلب سر سے قدم تک تجلیات نور ذات سے جگمبگا اٹھتا ہے اور زبانیں قلب پر یا اللہو یا لاہو اللہ لا اللہ الہ محمد الرسول اللہ کا ورد جاری ہو جاتا ہے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 اس آیت کریمہ کے عین مطابق ہے فرمان حق تولا ہے تنزیل من خلق العرض و سماوات الرحمٰن ول ارشت طوا لہو ما فِِ السماوات و ما فل عرض وما بینا وما تحتسرا و ان تجہر بال قول و ان نا یا علامہ واخفا اللہ اللہ, اللہ, اللہ, اللہ